قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصہیح قرآن مولانا شروع ہوئی تھا آپ کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا ہم نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانی اور بہت کچھ محمد ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام بسم اللہ اب رحم فمَنْ حجكَ فيِيهِ مِن بعْدِمَا جاءكَ منن الْعلْمِ فَقُلْتَ عَلَ نَد ابْن نا نَدع أَبْنَا أَنا بَأَبْنَا أَكُمَْنس أَنا بَس أَكُمْ وَأَنفُسَنابَأَ قُسَكُمْ ثمُ ن بَتَهِلفَنَجعََّ نَ تَ الله علىكَذبب الحق اِلَّا اللَّهُ اللَّهَ صدی آج میں نے درس کے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی ہے یہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سورہ آل عمران جو نازل ہوئی تو اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کے لیے ساٹھ افراد پر مشتمل تھا یہ وفد اور اس میں چودہ ان کے بڑے بڑے سردار علماء اور مشائق تھے ان میں سے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ خدا تھے کسی نے کہا وہ خدا کے بیٹے تھے اور کسی نے کہا وہ تین میں سے تیسرے تھے ان کی ہر بات کی تردید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ اسلام نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے نہ تین میں سے تیسرے تھے بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی تھے جب ہر طرح کی دلائل کے باوجود یہ وفد اور خاص طور پر اس وفد کے بڑے لوگ وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ کے ارشاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباحلے کی دعوت دی کہ آؤ ہم مباحلہ کرتے ہیں مباحلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر تجروں کے ساتھ آجزی کے ساتھ خوشوخو کے ساتھ دعا کی جائے کہ اے اللہ ہم نے سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لانت نازل فرما دے یہ مباحلہ ہر اختلافی بات میں نہیں کیا جا سکتا جیسے بعض لوگوں نے مباہلے کو مذاق بنا رکھا ہے چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں او ہم مباہلا کر لیں بعض اوقات مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں فروئی اختلافات وضو کے بارے میں اختلاف نماز کے بارے میں اختلاف یہ رفائی کا اختلاف یہ آمین بالجہر آمین بالسر سر کا اختلاف وغیرہ وغیرہ یہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات تو بعض جو شیلے قسم کے مناظروں کو دیکھا کہ وہ ان مسائل میں بھی مباہلے کی دعوت دیتے رہتے ہیں او مباہلہ کر لیتے ہیں تو یہ مباہلے کے مقصد کے ساتھ اور مباہلے کی مشروعیت کے ساتھ سراسر زیادتی ہے مباہلہ ایسی کوئی سرسری چیز نہیں ہے کہ ہر چھوٹے بڑے اختلاف میں ہم اپنے مخالف کو مباہلے کی دعوت دیتے رہیں یہ اختلاف تھا کفر اور ایمان کا اور نصارہ کے اس وفد پر دلائل کے ذریعے سے حق بات کو واضح کر دیا گیا لیکن وہ ماننے کے لیے امادہ ہی نہیں ہو رہے تھے اڑے ہوئے تھے اپنی زد پر اب حکم دیا گیا کہ ان کو مباحلے کا چیلنج کریں مباحلے کی دعوت دیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دینے کے بعد حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین ردی اللہ عموم کو ساتھ لے کر میدان میں نکل آئے اور فرمایا کہ میں اپنے داماد کو اور اپنے نوازوں کو اور اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا ہوں تم بھی آ جاؤ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے جب اس وفد کے سمجھدار حقیقت پر نظر رکھنے والے علماء نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس چیلنج کو قبول نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر جا نہیں سکے گا بالآخر یہ لوگ صلح پر امادہ ہو گئے موبائلے کے لیے تو تیار نہ ہوئے صلح پر امادہ ہو گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ ہم ہر سال سفر کے مہینے میں بھی ہزار جوڑے آپ کی خدمت میں بھیجا کریں گے اور رجب کے مہینے میں بھی اور پھر انہوں نے حضور سے درخواست کی اب معنا معانا رج ہمارے ساتھ اپنے صحابہ میں سے کسی امانت دار شخص کو بھیجیے امین کو بھیجیے صحابہ تو سارے ہی امین تھے لیکن کسی ایک صحابی میں ہو سکتا ہے کہ یہ امانت کا وصف غالب ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس صحابی کے اندر تو امانت داری تھی اور دوسروں کے اندر امانت داری نہیں تھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے تو کیا دوسرے صحابہ صدیقیت کے وصف سے متصف نہیں تھے وہ سچے بھی تھے اور سچی بات کی تائید کرنے والے بھی تھے جو وصف حضرت ابو بکر میں پایا جاتا تھا وہ ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا لیکن حضرت ابو بکر کے اندر صدیقیت کا وصف غالب تھا حید عمر فاروق کا لقب فاروق ہے فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا فرقان کا مانا بھی یہی ہے حق باطل میں فرق کرنے والا کیا دوسرے صحابہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے نہیں تھے یقیناً تھے لیکن حیات عمر فاروق کی شخصیت میں یہ وصف بہت غالب تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر تم جس راستے سے چلتے ہو جس راستے میں چلتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو حق باطل میں فرق کرنے کا یہ وصف آپ کے اندر غالب تھا حضرت عثمان کو سخی کہا جاتا ہے سارے صحابہ ہی سخاوت کرنے والے تھے لیکن ان کی طبیعت میں یہ وصف غالب تھا حضرت علی شجا تھے اور قاضی تھے اقزا ان میں سے سب سے زیادہ فیصلے کی قوت تھی ان کے اندر دوسروں کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی لیکن حضرت علی کر اللہ علیہ میں یہ وصف غالب تھا میں نے وضاحت کس لیے کر دی تاکہ جب میں اگلی بات آپ کو سناؤں تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ دوسرے صحابہ میں معذ اللہ کیا امانت اور دیانت کی صفت نہیں پائی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو عبیدہ سے کہا قم یا ابا عبید ابو عبیدہ بن جرا کھڑے ہو جاؤ فلم کاما جب آپ کھڑے ہو حکم کی تعمی کرتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضہ امین یہ میری امت کا امین ہے کیا سند ہے کیا سند ملی حضور کی زبان سے کیا سند ملی حضور کی زبان سے امین و حاد میری امت کا امین ہے یہ اللہ ابھی پچھلے دو تین دن میں سفر پر تھا ملتان کبیر والا وہاں ایک گاؤں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شگیرد سے ملاقات ہوئی سو سال سے زیادہ ان کی عمر اور الحمد بہت زیادہ دعویٰ تو مجھے نہیں ہے لیکن کسی قدر اللہ والوں کو پہچان لیتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں کہ اب انگلیوں پر ایسے لوگ گنے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور یہ صاحب دن سے میں مل کر آیا حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب زیدہ مجدہم حقیقت میں ان لوگوں میں سے تھے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بڑی سادہ سی زندگی گزار رہے اور بڑی محبت کا سلوک میرے ساتھ نے فرمایا تو بات کے دوران کہنے لگے کہ میں جو اس گاؤں میں آیا تو اس گاؤں والوں نے حضرت مدنی کی خدمت میں خط لکھا کہ ہمیں اس کے آنے سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اسے حکم دیں کہ یہ مستقل اسی گاؤں میں ٹھہر جائے لیکن ہم تنخواہ نہیں دے سکتے یہ بھی کہہ دیا تو فرمان لگے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے جوابی خط لکھا اور اس میں صرف دو باتیں لکھی ایک بات تو یہ لکھی کہ رازق اللہ ہے لہذا تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان نہ ہونا چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ مل رہا تھا پہلے تھوڑی بہت وہ خدمت کرتے تھے وہ بھی میں نے لینا چھوڑ دی حکمت کا فن میرے پاس تھا میں نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا دوسری بات جو حضرت مدنی نے لکھی اور اسی کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں میں تم سے راضی ہوں سو سے سال سے زیادہ ان بزرگوں کی عمر اور نہ معلوم انہوں نے یہ واقعہ کتنوں کو کتنی بار سنایا ہوگا لیکن یہ کہہ کر کہ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہنے لگے کہ وقت کے ولی نے مجھے کتنی بڑی سند دے دی میری تو بخشش ہو گئی اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں مجھے یہ کہنا تھا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو تو قریب کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں تو وہ کہتے اتنی بڑی سند ہے کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تو جسے حضور نے فرمایا ہوگا کہ امین و ہاد ہر یہ میری امت کا امین ہے اس کے لیے کتنی بڑی سند تھی ایک اور, اور موقع پر بھی اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو حضور علی اللہۃسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی معلم اور مبلق بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے تو حضور علی اللہۃسلام نے حضرت ابو ابو ابیدا کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ امین و الامہ ہل امین و الامہ ہل یہ میری امت کا امین ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نکل امت امین و امین و ہل ابو عبیدہ بن جرہ ہر امت کا کوئی بڑا امین ہوتا ہے اور میری امت کا بڑا امید و ابو عبیدہ بن جرہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی حضرت ابو عبیدہ کے لئے۔ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَأَخَذْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ خُلُقِهِ إِلَّا عَبَى عُبَيْدَا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ کہ جس میں میں کوئی کمزوری تلاش کرنا چاہوں تو تلاش کر سکتا ہوں لیکن ابو عبیدہ میں مجھے کوئی کمزوری دکھائی نہیں دیتی اشرا مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابہ میں سے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی اور عجیب واقعہ آتا ہے ان کا اسلام کے ساتھ وفا کا اور کفر سے نفرت کا غزوہ بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ قبیلے کی قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں تھی ایک سرکاوانا نہ سیاسی جماعت کی دوسری جماعت کے ساتھ جنگ نہیں تھی وہ کفر کی جنگ تھی ایمان ففا اور پہلی جنگ تھی اور کہا جاتا ہے کہ بدر ہی میں قیامت تک مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہونے والی تھی ان کی بنیاد رکھی گئی اور صورت یہ تھی مامو ادھر ہے بھانجا ادھر ہے چچا ادھر ہے بتیجا ادھر ہے باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے حضرت ابو عبیدہ کا والد جرہ وہ بھی اہل کفر کے ساتھ تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ آپ بچتے رہے کہ کہیں باپ کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے لیکن باپ بچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا چنانچہ آمنا سامنا ہو گیا تو پھر حضرت ابو عبیدہ کی تلوار چل گئی اور انہوں نے اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا کہ یہ سر پہ ماری فرمارے سر پر تلوار ماری تو انہیں قتل کر کے رکھ دیا تو یہ ایمان کے ساتھ وفا کے باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی نہیں دیکھا ڈبلو بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے ابو بیدہ بن ذرا رضی اللہ عنہ کے مہاراج مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ نسارا نے کہا ہمارے ساتھ اپنے کسی امین کو بھیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امین یہ ہے ابو بیدہ میں موقع کی مناسبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں امانت کا وصف اللہ کو بھی بڑا محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا محبوب ہے اور سچ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں تجربے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں آج یہ وصف اٹھتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے آقا اپنے اکثر خطبوں میں یہ فرمایا کرتے تھے لا ایمان علی ملا امانت الحو جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے ہم لوگوں نے روپے کو پیسے کو خدا بنا لیا خدا اس پر ایمان بھی قربان کرتے ہیں امانت کا بھی خون کرتے ہیں اللہ کو یہ وصف بڑا پسند ہے خدا را اپنے اندر اس وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہمارے آقا کو تو نبوت ملنے سے پہلے مشرقین مکہ نے امین کا لقب دیا تھا امین یہ امین ہے یہ خیانت کبھی نہیں کرتا اور آج ہماری خیانت مشہور ہے آج ہماری امانت مشہور نہیں ہے دنیا میں ہماری خیانت مشہور ہے خائن قوم ہے تو سرمایہ کے من ہی ما من العلم پھر جو کوئی آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا دلیل آ چکی آپ حق کو پہچان چکے آپ کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ باطل پر ہیں فکول تو آپ ان سے فرما دیجیے تا لو آؤ نہ دبنا انا وہ ہم بلا کے لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا کے لے آؤ اپنے بیٹوں کو منسا انا منسا اکم ہم لے آتے ہیں اپنی عورتوں کو تم لے آؤ اپنی عورتوں کو وہ انفو سنا وہ انف اور ہم لے آتے ہیں اپنے آپ کو اور تم لے کر آ جاؤ اپنے آپ کو سم منب <مَنَبْتَحِل> پھر ہم خوشو خوشو سے اللہ سے دعا کریں گے گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور کیا کہیں گے فنج اللہ صلاحی القاضبین اور ہم جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لانت نازل فرماؤ اور جس پر اللہ کی لانت نازل ہو گئی اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ اس لیے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک دوسرے کو لانت نہ کیا کرو خواتین خاص طور پر سن لیں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم بات بات پر لانت کرتی ہو اولاد پر لانت رشتے داروں پر لانت دعائیں دیتی ہو تو تباہ ہو جائے تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں چھوٹی چھوٹی بات پر بعض اوقات ماؤں کو دیکھ کے ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بد دعائیں دیتی ہیں یہ غلط روش ہے اس کو چھوڑنا چاہیے انہذا لہوالقصص الحق اللہ فرماتے بے شک یہ سچا واقع ہے سچا وا ہے اللہ کہہ رہے انہول لہوالقصص الحق یہ سچا واقع ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا ایسے میرے نبی نے ان کو چیلنج دیا تھا تم تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تحقیق کر لو کبھی کبھی کہتا بھی رہتا ہوں اور میرا یہ یقین بھی ہے جوں جو انسان کا علم اور یہ سائنس ترقی کرتی جائے گی قرآن کے حقائق کھلتے چلے جائیں گے کھلتے چلے جائیں گے ہم سنتے ہیں اخباروں میں بھی بڑھتے رہتے ہیں کہ اب ایسی ٹیب بھی ایجاد کی جا رہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے صدیوں پہلے جو آوازیں فضا میں تھیں ان کو کیچ کیا جا سکے اگر ایسا ہو گیا ہو گیا اور ہوگا تو انشاءاللہ العزیز جو قرآن نے کہا یہ سچا واقع ہے ایسے پیش آیا تھا اسی طریقے سے یہ سارا واقعہ کیچ کیا جا سکے گا اور دنیا ماننے کے لیے اس کی سچائی کو مجبور ہو جائے گا ممام إِلَّا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ عیسیٰ خدا نہ خدا کے بیٹے نہ تین میں سے تیسرے نہ دو خدا نہ کروڑوں خدا نہ لاکھوں خدا ایک خدا ایک معبود وَإِنَّ ان لَهُ عزیز الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ البتہ وہی ہے غالب اور حکمت مالا سب آجز وہ غالب سب کمزور وہ قوی اور سب فانی وہ باقی اور سب محتاج اور وہ غنی تو ان اگر یہ اراض کرے تو ان اللہ علی مبل تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو شرک کرنے والے فسادی ہیں توحید کا انکار کرنے والے فسادی ہیں نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے فسادی ہیں اور اللہ کہتا ہے میں ان کو خوب جانتا ہوں کل یا اہل عمران کی آیت نمبر چونسٹھ ہے بڑی اہم آیت کل یا اہل الرا دیئے اے اہل کتاب تم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے آؤ اس کلمے کی طرف آؤ یہ وہ ایت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت پر مبنی خطوط لکھے تو ان کے اندر یہ آیت کریمہ لکھی کسرا کو خط لکھا کیسر کو خط لکھا ہرکل کو خط لکھا نجاشی کو لکھا مکوکس کو لکھا اور ان خطوط میں اس آیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے سردار ہرقل کی طرف جو خط لکھا اس میں فرمایا کہ سلام العلام تبا الہدا جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلامتی ہو جب آپ غیر مسلموں کو خطوط لکھتے تھے تو یوں لکھا کرتے تھے سلام العلام تبا الہدا جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے اس پر سلامتی ہو تو ان کا آیت اسلام میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعو دیتا ہوں اسلم بسلم یوتک اللہ اجرت مرتم ارے اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے بچ جاؤ گے اسلام لے آؤ اور اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہیں اللہ دگنا اجر دے گا دگنا اجر اس لیے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق ملے گی اناسو اللہ دینی ملو کی ہند لوگ اپنے وڈیروں کے دین پر ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ان کا دین کچھ نہیں ان کا دین ہے جو وڈیروں کا دین ہے وڈیرے اگر اسلام پر وہ بھی اسلام پر وڈیرے کفر پر وہ بھی کفر پر وڈیرے شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے تو پچھلے اور کمزور لوگ بھی ایسے ہی یاد رکھیں بگاڑ اور فساد جو آتا ہے تو بڑوں میں آتا ہے اور اس کے بعد پچھلوں میں آتا ہے کمزوروں میں آتا ہے غریبوں میں آتا ہے کمیوں میں آتا ہے مزدوروں میں آتا ہے, میں آتا ہے، پہلے بڈیروں میں آتا ہے اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ایزا اردنا انمہ کا کریتن امرنا فی فقو فیحا کا علی جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں کے بڈیروں کو فساد میں فتنے میں ضلالت میں مبتلا کر دیتے ہیں جب ان کے وڈیرے جب ان کے بڑے جب ان کے حکمران فتنہ اور فساد ضلالت اور گمراہی اور سسکو فجور اور بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی دیکھا دیکھی کمزور لوگ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں آپ دیکھیں وڈیرے جیسے شادیاں کرتے ہیں ہمارے غریب اور کمزور لوگ بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اندر فیشن آتا ہے یہ بھی بچارے اسی فیشن کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوٹھیوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا ہے ان جیسی کوٹھیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر یہ بھی اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے مصنوعی طریقے سے ہی کیوں نہ صحیح بینکوں سے قرضے لے کر ہی کیوں نہ صحیح بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں آج سارے بینک قرضے دے رہے ہیں خواہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ہوں جو موٹر سیکل نہیں خرید سکتا تھا آج وہ کار پر پھر رہا ہے جو جمپڑا نہیں بنا سکتا بڑا مکان بنایا بیٹھا ہے قرضے کے پیسے سے ارے کہاں سے ادا کرو گے بس ایک ریس لگی ہوئی ہے میں بحث نہیں کرتا باقی کون سی بینکاری صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے لیکن یہ سوچ غلط ہے اپنے معیار زندگی کو مصنوعی طریقے سے بلند کرنا اور جھوٹی عمارت اپنے اندر پیدا کرنا شادی کے موقع پر اپنے آپ کو سیٹھ بنا کر پیش کرنا یہ غلط ہے میرے بھائیو بہنوں غلط ہے یہ اس نے ہماری زندگی کو تکلیفوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے غموں سے بھر دیا ہے اس ریس نے اس نقل نے یہ بڈیروں کی اطباع نے تو آپ نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے اور اسلام لے آؤ اللہ تمہیں دو را اجر دے گا اور اگر تم اسلام نہ لائے تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو کاشتکار ہیں یہ جو مزدور ہیں اور یہ جو نوکر خادم ہیں یہ جو نچلا طبقہ ہے ان کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا پتہ نہیں میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے ظہرہ بہت کمزور سی آواز ہے سینکڑوں انسانوں تک ہزاروں تک اللہ کرے ایسے لوگوں تک آواز پہنچ جائے جو وڈیرے ہیں جن کو اللہ نے بڑا بنا دیا جن کو اللہ نے اقتدار عطا کر دیا وہ اللہ کے بندو اگر تم ہدایت پر آ جاؤ تو یہ نچلے طبقات بھی ہدایت پر آ جائیں گے اور اگر تم ہدایت پر نہیں آتے تو خدا کی قسم ان کی گمراہی کا ببال بھی تمہارے سر ہوگا تم مختدا بنے بیٹھے ہو تم پیشوا بنے بیٹھے ہو اور فرمایا کہ عقل سے فرمایا کہ اگر تم اراض کرے گا تو ان کاشتکاروں ان غریبوں ان خادموں نوکروں چاکروں کا گنا بھی تیرے سر ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہ اعت کریما لکھی یا اہل الکتابا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں مکالمے کی دعوت دی مذاکرات کی دعوت دی مصالحت کی دعوت دی اور یہ دعوت دی کہ آؤ ہم چند مشترکہ نکات پر متفق ہو جائیں چند باتوں پر متفق ہو جائیں اللہ اکبر کن کو دعوت دے رہے ہیں حضور یہ عیسائیوں کو نصارہ کو دعوی دے رہے ہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور نصارہ کے درمیان عیسائیوں کے درمیان بھی کچھ مشترکہ نکات ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر آپس میں مصالحت ہو سکتی ہے مسالحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی ہدایت پر ہم بھی ہدایت پر مسالت کا مطلب یہ کہ آؤ اسے مان لو اس پر جمع ہو جاؤ اور خام جنگ کے شولوں کو ہوا نہ دو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں باقی بات تو بعد میں پوری کروں گا جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ ہم آپس میں کچھ مشترکہ نکات تلاش کریں اور ان پر متفق ہو جائے تو کیا مسلمان جو آپس میں فرقہ فرقہ ہیں اور اختلافات کا شکار ہیں ان کے درمیان کوئی مشترکہ نکات نہیں ہے جن پر یہ متفق ہو جائیں اور یہ خام خواہ ایک دوسرے پر چڑھائی نہ کرے اور مساجد کو میدان کارزار نہ بنائے بسا اوقات فرقوں کے اختلاف کی وجہ سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بعض مساجد بند کر دی جاتی ہیں بلکہ ایسا بھی ہوا دو فرقوں کی جنگ و جدل کی وجہ سے برطانیہ کے اندر مسجد میں کتے داخل کیے گئے اور دونوں فرقوں کو نکالا گیا نکلو یہاں سے نکل ہی نہیں رہے تھے لڑائی کر رہے تھے آپس تو کیا ہمارے درمیان کوئی مشترکہ نکات نہیں ہو سکتے کہ جن پر ہم متفق کر لیں جن پر ہم اتفاق کر لیں اور متفق ہو جائیں ارے اللہ کے بندو اب تو واضح طور پر کفر کا مقابلہ ہے واضح طور پر مغربی تہذیب کی جلغار ہے اب بھی سروئی اختلافات میں الجھے رہو گے اور اسی میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے رہو گے تو آقا نے ان کو دعوت دی آؤ مذاکرات کرو آؤ اپنی بات سناؤ ہماری بات سنو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلا مکالمہ بین المذاہب تھا مکالمہ بین المذاہب آج کل یہ اصلاح بڑی چلی ہوئی ہے بڑا اس کا شور ہے اخبارات میں بھی مکالمہ بین المذاہب مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونے چاہیے بات چیت ہونی چاہیے